صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آлика و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ و علی آлика و اصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں اور ہم اس سلسلے میں قران کریم کے مختلف مضامین کو بھی سنتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں صورتوں کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں اور قرآن پاک سے متعلق کافی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی کالز بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں آپ سوالات بھی کرتے ہیں تاثرات بھی دیتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں کچھ مشورے بھی آپ دے دیتے ہیں تو انہیں بھی اپنے سلسلے میں شامل کیا جاتا ہے آکائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ضرور و سلام کی فضیلت ہم سنتے ہیں مگر اس سے پہلے آئیے کچھ نیت بھی کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے بہت بنیادی نیت ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر یہ سلسلہ دیکھوں گا تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ عبادت بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا مزید نیت الحمدللہ سلسلے کی ابتدا میں بھی آپ سے کروائی جاتی ہیں عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شط فرمایا تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر خسرت سے درود پڑے ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علم محمد سورہ مبارکہ کے فضائل میں ابتدا میں کرتا ہوں کہ ان کے فضائل سے یہودیوں کے علماء نے عرب کے سداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک کے شام سے مصر کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے یہ انہوں نے دریافت کیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف نازل فرمائی جزاک اللہ سورہ یوسف یہ اس کی بارہ رکو ہیں اور ایک سو گیارہ آیات ہیں ون ون ون ون ہنڈریڈ الیون اور آیتیں جو اس کی ہیں وہ سولہ سو ہیں سکسٹین سات ہزار ایک سو اس میں حروف ہیں سیون ون سکس اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزر یوسف علا نبی والسلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ پر تفصیل سے ہمیں بیان عطا فرمایا ہے اس وجہ سے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے اور اس کو بہترین قصہ کا قرار دیا گیا ہے احسن القف یعنی یہ قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں اور بھی بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے سورہ یوسف کو اس, اس میں اس کی اتنی برکت ہے اس سورہ مبارکہ کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عنہما فرماتے ہیں کہ ایک روز یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ تورات کا قاری تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس وقت میرے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کی کہ آپ کو یہ سورت کس سے سکھائی ہے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے یہ سورت سکھائی ہے وہ یہودی عالم آکا دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر بہت حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا کیا تم جانتے ہو خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات پہ نازل کی گئی ہیں چنا چین میں سے گرو رسالت میں حاضر ہوا انہوں نے پیارے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف کو پہچانا آپ کی جو خصوصیات ان کی کتابوں میں بھی بیان کی گئی تھی ان کو پہچانا مہر نبوت کی زیارت کی اور پیارے آکا صلی اللہ تعالی وسلم سورہ یوسف سنی اور اسلام قبول کر لیا یہ بہت ہی خوبصورت صورت ہے اور یہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے عرب یہ جو لوگ تھے ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی جب ان کے سامنے حیات مبارکہ تھی تو یہ ان کو پتا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں گئے اور اس پوری زندگی ایک زندگی کا انداز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم سے تلاوت کر رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں تو بھائی کیسے ایک کیسے پتا چلا تو یہ اس طرح جس طرح کے پہلے میں نے آپ کو شان نزول کے طور پر بیان کیا کہ اس, اس شخص نے آ کر پوچھا کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر کیسے پہنچی تو سورہ یوسف میں یہ واقعہ موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کے ساتھ معاملہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر پہنچنا اور یہ سارا جو تھا یہ جب آدمی ہم سورہ یوسف پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے کافی ہمیں اس کے متعلق پتا چلے گا سرات و جنان میں نے منگوائی تھی تو سورہ یوسف جو ہے یہ سرات و جنان کی چوتھی جلد میں یہ موجود ہے تو اس کو آپ سرات و جنان لے لیجیے انشاءاللہ اس میں سے آپ چوتھی جلد میں سورہ یوسف کو دیکھ کر آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت سارے مضامین آپ کو ملیں گے یہ سورہ یوسف صفحہ نمبر پانچ سو انیس سے فائیو نائنٹین سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے جنان کے اندر تو اس کو لیجئے اور اس کو پڑھیے اللہ نے چاہا تو اس کی بے شمار برکتیں آپ کو ملیں گی یہ بارہویں پارے کے اندر یہ سورہ یوسف کا اس میں بیان موجود ہے اور اس سے ملنے والے کئی مدری پھول انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں ملیں گے اس کا میرا خیال بقیہ بکیہ حصہ جو ہے سورہ یوسف کا یہ آپ کو اس کی پانچویں جلد میں ملے گا انشاءاللہ تعالی اللہ ایک سوئی گیارہ اس میں آیتیں ہیں تو اس کا بکیہ حصہ آپ کو اس کی پانچویں جلد میں مل جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ علی الحبیب صل صلی اللہ تعالی علی محمد تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بہت خوبصورت بیان ہے اس کو پڑھنا چاہیے اس میں ملنے والے اسباق بہت ہی پیارے ہیں بہت ہی پیارے ہیں الحمد رب العالمین میں نے اسے ملنے والے مضامین کا مطالعہ کیا ہے اور سورہ یوسف کا بھی الحمد کسی حد تک مطالعہ کیا ہوا ہے اور اس میں جو سیکھنے اور سمجھنے کا جو موقع ملتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اور تفصیل سے تو جنان ان شاء آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس سے وہ شمار فوائد حاصل ہوں گے تو یہ بھی پتا چلا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوساف انہوں نے دیکھے یعنی کہ پچھلی کتابوں میں سرکار کے اوصاف لکھے تھے آپ کے شہر کے اوصاف بھی لکھے تھے تو یہ دیکھتے تھے اور پھر انہوں نے سورہ یوسف سنی اور کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اس کی خصوصیات بھی ہیں سورہ یوسف کی خصوصیات بھی ہیں ایک خصوصیت اس میں یہ لکھی ہے کہ حفظ قرآن کی سہولت کے لیے پہلے سورہ یوسف یاد کرو اس کی برکت سے پورا قرآن مجید حس کرنا آسان ہو جائے گا اس کا ایک اور فائدہ بھی خصوصیت بھی لکھی ہے کہ جو شخص عہدے سے معزول ہو جائے اس کی پوسٹ چلی جائے معزول ہو جائے تو وہ اس سورہ مبارکہ کو تیرہ بار پڑھے تھرٹین ٹائم اس سورہ مبارکہ کو پڑھے عہدہ بحال ہو جائے گا اور ہاکنگ مہربان ہوگا سوریہ یوسف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے اور ایک خصوصیت یہ لکھی گئی ہے کہ مفلس آدمی اسے پڑھ کر دعا مانگے تو ان اللہ عز وجل چند روز میں غنی ہو جائے گا یعنی اس کو اللہ تعالی غنی کر دے گا مالو اسباب اسے عطا فرمائے گا اب پڑھنا درست ہے وہی جو بات جو ہم شروع سے اس سلسلے میں آپ کو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پڑھنا درست ہے اور اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے ماشاء اللہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے آپ نیت کریں کہ اس ماہ مبارک میں نہ صرف قرآن کریم ہم درست کریں گے بلکہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے درست تلاوت کریں گے اور قرآن کریم سے بالکل آپ اپنا تعلق جوڑیں یہ نزول ماہ قرآن کی آمد آمد ہے یعنی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا اور اس کی اپنی برکتیں ہیں اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے رمضان المبارک کے الگ سے اس میں ارشادات ملتے ہیں اور ایک الگ سے اس کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں تو آپ بھی نیت کریں میرے مدنی چنک ناظرین کہ کچھ نہ کچھ وقت روزہ نہ نکالیں جرنلی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن کریم پڑھنے والوں کی تعداد میں واقعیت اضافہ ہوتا ہے یہ دیکھا ہے ہم نے مساجد کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نمازوں کے بعد نمازوں سے پہلے ایک تعداد قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے عشقا نے رسول قرآن کریم کے نسخے مساجد میں رکھتے ہیں اشارے ثواب کے لیے تو یہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں مگر بس دل تھوڑا سا یہاں پر کرتا بھی ہے اور یوں بے چینی سی رہتی ہے کہ کاش ہم میں سے ہر ایک کو قرآن درست پڑھنے آتا پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک تعداد ہے جس کو درست پڑھنے نہیں آ رہا ہوتا نہ انہیں بیچاروں کو درست کرنے کی کوئی وہ سوچ اور سمجھ بھی اتنی نہیں ہے ان کو شاید یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا قرآن پڑھنا درست نہیں ہے اس میں خاص طور پر میری ماد کے ساتھ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں یا بڑی بوڑیاں ہوتی ہیں یہ گھر میں بیٹھ کر پڑھتی ہیں پڑھتے ہیں یا مساجد میں بعض ہمارے بزرگ اسلامی بھائی یہ پڑھتے ہیں نوجوانوں کے بھی یہی حال ہے تو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا ایک تعداد کو اب اس میں آپ کیوں برا مانیں گے نہ ہمارے تعلیمی اداروں کا ایسا کوئی نظام ہے کہ جس میں آپ نے پچیس تیس سال یا بائیس سال یا بیس سال مثال کے پر ایک ساتھ میٹرک کرتا ہے ففٹین سکسٹین ایئرس میں پندرہ سولہ سال کے عمر میٹرک کرتا ہے تو وہ ایسا ہو کہ وہ میٹرک کر کے نکلے اور اس کا قرآن اسکول ہی میں درست ہو چکا ہو اس کا چانس کم ہے بہت نہ ہونے کے برابر ہے اسی طرح اگر کوئی انٹرمیڈیٹ کرتا ہے یا گریجویشن کرتا ہے اور لے کہ میں نے اٹھارہ سال یا بیس سال میں نے ایک ورلڈلی ایجوکیشن کے اندر ٹائم گزارا دنیاوی تعلیم میں مگر میرا قرآن درست ہو گیا ہے تو ایسا ہمارے تعلیمی اداروں میں اس نظام سنا, سنا پڑا نہیں ہے کہیں ہو تو ولہ عالم البتہ اس وقت دارالمدینہ میں یہ نظام ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے الحمد اس قرآن بھی درست کیا جاتا ہے اور دنیا کی تعلیم بھی ہوتی ہے اور بھی آشیقان رسول کے ایسے ادارے ہیں مگر میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسا عموماً نہیں ہوتا تو یہ تو آپ کو غور کرنا ہے اسپیشلی میرے یہ نوجوان اسلامی بھائی ہیں آپ کو غور کرنا ہے کہ آپ کی عمر اٹھارہ سال بیس سال یا بائیس سال یا پچیس سال کی ہو گئی ہے لیکن آپ کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا یہ مان لیجیے آپ جن کو آتا ہے ان کو میں کچھ نہیں کہتا وہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ اللہ آپ کو اور اس کی برکت عطا فرمائے تو اسی طرح شادی ہو جاتی ہے بچی ہو جاتے لیکن قرآن درست پڑھنے نہیں آتا میں جو اسلامی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں اسلامی بہنیں اپنے اوپر یہ غور کرتی چلی جائیں کہ انہیں بھی قرآن درست پڑھنے نہیں آتا تو مہربانی کریں قرآن کریم کو درست کریں ماہ رمضان میں اس کا کوئی اہتمام کریں تاکہ یہ ماہ ختم ہوتے ہی آپ کو قرآن درست ہو جائے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت جو ہمارے پورے ماہ کے اعتقاف ہوتے ہیں ان اعتقاف کے اندر ہمارا یہ قرآن کریم درست کروانے کا بھی سلسلہ رہتا ہے تو آپ بھی ہو سکے تو پورے ماہ کے لیے مسجد میں آ جائیں انشاءاللہ قرآن کریم بھی درست ہوگا اور دیگر فرض علوم سیکھنے کو بھی ملیں گے اور دیگر جو صورتیں پڑھنے کے جو فضائل ہیں انشاءاللہ وہ فضائل درست پڑھیں گے تو انشاءاللہ فضائل بھی ملیں گے اس کا ثواب بھی ملے گا اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد تو حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد جی کو چلائیے السّلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شہباز و تاریخ شریف بہاد الدین سے عرض کر رہا ہوں نگرانی شعبہ کے بارگاہ میں عرض ہے کہ میں رمضان میں کثیر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں احتقاف میں بیٹھنے کی شادت حاصل کرتے ہیں تو اس میں بعض بھائی سنا ہے کہ میں نے قرآن کر لیے ہیں اتنے قرآن پاک پڑھ لیے ہیں ان میں سے آپ کے مخارج بھی درست نہیں ہوتے آیا کہ ان کا اس طرح قرآن پاک ختم کرنا بہتر ہے یا علم دین سیکھنا یا درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا یا اپنے بنیادی جو مسائل ہیں وضو غسل کا سیکھنا ان کے لیے بہتر ہے یا جس طرح کے بھی ان کے مخارج ہیں اسی طرح سے وہ دس قرآن پاک ختم کر لیے بیس قرآن پاک ختم کر لیے اس پر کچھ لائی فرمائے اور اپنے لطم فلے فلمیں میں نے ابھی جیسا بیان کیا کہ قرآن کریم درست پڑھنا سیکھیں یقینا قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے اسے چھونا بھی ثواب ہے اسے چومنا بھی ثواب ہے اسے محبت کرنا بھی ثواب ہے آنکھوں سے لگانا بھی ثواب ہے اچھے چیریتوں کے ثواب ملے گا اس کی اپنی یہ برکتیں الحمدللہ ہیں مگر اس کا بنیادی ایک جو معاملہ ہے وہ اس کو پڑھنا ہے تلاوت کرنا ہے اور اس کی درست تلاوت کرنا ہے جس طرح تلاوت کرنے کا اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم عطا فرمائے قرآن عربی میں نازر ہوئے اس کو عربی میں پڑھنا ہے تو اول تو یہ کہ اس کو درست سیکھنا پڑے گا اور جتنے بھی تلاوت کرنے والے ہیں اللہ توفیق دے اب ساٹھ ساٹھ ختم کریں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اکسٹھ کریم ختم کرتے تھے ماہ رمضان و مبارک میں ایک صبح ایک شام اور ایک تراوی کے اندر تو بالکل قرآن کریم کے ختم ہونے چاہئیں اور زیادہ زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو مگر یہ کہ اس کو دروس پڑھیں اس کو سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور قرآن کریم کی درست تلاوت کرنے اور اس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ یقیناً علم دین حاصل کریں فرض علوم حاصل کریں اگر وہ علم وہ علم جو آپ پر سیکھنا فرض ہے عین آپ پر سیکھنا فرض ہے اس میں قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ایک حصہ ہے کہ کم از کم اتنا اتنی تلاوت سکھنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے اور ہماری نمازوں کی نماز میں چکے تلاوت فرض ہے کراعت فرض ہے نماز میں تو اس طرح نماز میں بھی کرا چونکہ فرض ہے تو قرآن کریم کی درست تلاوت اس حد تک ہمیں سیکھنے کی بھی لازمی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے بعد ظاہر کے دیگر فرض علوم بھی ہیں اب مثال کے طور پر ماہر رمضان کی آمد آمد اب روزے رکھنے ٹھیک ہے اب روزے رکھیں گے اللہ کی اللہ روزہ رکھنا نصیب کرے میری ایک بار پھر ان تمام اسلامی بھائیوں سے اسلامی بہنوں سے مدنی نتیجہ ہے جو بلا اجازت شرعی روزہ نہیں رکھتے اور سستی کرتے ہیں اور اپنی غفلت اور قائلی کا یہ شکار ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنا نہیں ہے ان کو بس ذہن ہے جیسے نماز نہیں پڑھنی جیسا روزہ نہیں رکھنا بدقسمتی کے ساتھ تو ایسا نہ کریں آپ ہمت کریں اللہ توفیق دے گھر والے انفادی کوشش کریں کہ روزہ رکھیں روزہ رکھیں بس روزہ رکھیں ہم پر روزے جس پر روزے فرض ہیں اس کو نہیں رکھنے, رکھنے ہیں تو روزہ رکھیں اب روزہ رکھنے کا علم اس کے سحر اور افطار کا علم کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اذانوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور روزہ سحری بھی ان کی شروع ہوتی ہے تو اذان تو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے یعنی اگر واقعی شہری کا وقت ختم ہو چکا اس کے بعد اگر اذان ہو رہی ہے اور آپ اذان پر بھی کھا رہے ہیں وقت تو ختم ہو گیا تو آپ کا روزہ ہی شروع نہیں ہوا آپ کا روزہ ہی نہیں ہوا تو کھانا کھا رہے تھے اور روزہ اس سے پہلے بند کرنا تھا جب وقت شروع ہو رہا تھا تو یہ علم ہمارے پاس نہیں ہوتا پھر روزے کا تحفظ تقوا پرہیزگاری بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اسی طرح تراوی ہمیں پڑھنی ہوتی تو اس کا علم سیکھنا ہوتا ہے ایک فرض عبادت ہے جس ہم نے ادا کرنا ہے تو اس کا علم سیکھنا ہے پھر کئی لوگوں کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ماہ رمضان مبارک میں تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے ان کو تو زکوٰۃ ادا کرنے کا علم کتنی زکوات ہے کس کس پر زکوۃ ہے کس کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ فطرح ہم ماشاءاللہ عید میں ادا کرتے ہیں تو اس طرح بہت سارے عبادات ہیں جس کا علم ہم کو سیکھنا چاہیے اور فرض علوم حاصل کرنا چاہیے اللہ کریم توفیق عطا کرے تو آپ دعوت اسلامی کے اعتکاف میں آ جائیں ہمارا دیکھیں جدبل ہے پورا ایک اسکیڈول ہے پورا شیڈول ہے کہ صبح دوپہر شام رات شیری افطاری دعا علم سیکھنے سکھانے کیونکہ ہماری اتنی ہم یوز ٹو نہیں ہے لہذا ہمیں ایک ایسا انسٹیٹیوشن چاہیے ہمیں ایسا ایک ادارہ چاہیے جہاں ہمیں ایک روٹین کے ساتھ ایک شیڈول کے ساتھ ایک اسکیڈول کے ساتھ ایک پری پلان طور پر ہمیں چلایا جائے تاکہ جب ہم پورا ماہ گزاریں تو ہم, ہم ٹھیک ٹھاک چیزیں گین کر چکے ہوں نالج حاصل کر چکے ہوں تو دعوت اسلامی کا مدری ماحول آپ کے سامنے ہے آپ آ جائیے السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد رضوان اقوری جو ہے ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں معاشا نگرانی شرا آپ کا سلسلہ میرے رب کا کلام بہت پیارا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے عشق کے قرآن کے چکے میں ہم سب کے مغفرت فرما دے نگران شورہ یہ فرمائیے کے رمضان المبارک میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو ایک دن میں کم از کم کتنی تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی فرما دیجئے جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی آپ کے گھر والوں کی ہم سب کے بے حساب مغفرت فرمائے آپ نے قول کی حوصلہ افزائی کی بہت بہت شکریہ اچھا مدنی منع آپ کا جو سوال ہے اس میں عرض یہ ہے کہ کم از کم ہو سکے تو سوا پارا قرآن کریم کی تلاوت کریں ایک پارا یا سوا پارا جو بھی ہو تاکہ کم از کم ایک قرآن کریم ہم پورے ماہ رمضان میں ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ اگر ہو سکے تو نیت کریں تلاوت قرآن کریم درست کریں اور کم از کم ایک پارا یا سوا پارہ جو آپ کو لگے کہ ماہ رمضان میں میں پورا کر ستائیس کو عموماً لو ختم قرآن کرتے ہیں ستائیس رمضان کو تو آپ انشاءاللہ سوا پارے سے چلیں گے تو ایک ترکیب بن جائے گی چلائیے اچھا وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ میرا نام ساریہ ہے میں ان کے شیر مجیبہ سے بول نہیں ہوں مجھے میرا رب کا کلام بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے عالمہ السلام رحمۃ اللہ وبارکاتہ ماشاء اللہ ہند سے کال کیا مدنی منین اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو عالم بعم بنائیں ماشاء اللہ عالمہ بنائیں مفتیا بنائیں ماشاء اللہ جی کال چلائیے میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں جام محمد بات کر رہا ہوں میں حضرت صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ سورت یوسف پڑھنی ہے ہم نے میں ایسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی اپلیکیشن میں سورت یوسف ہے جو قرآن شریف ڈاؤن لوڈ ہے وہاں سے سورت یوسف اگر بندہ پڑے جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے حضرت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے پڑھنا چاہے یا عزت کرنا چاہے تو جو حافظ صاحب خود پڑھ رہے ہیں اس پر اس پہ پڑھنے اور اس پہ ہاتھ رکھتا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح یا خود پڑھنی پڑے گی دیکھیں میں نے جو عبارت پڑھ کر آپ کو سنائی ہے اس میں خود پڑھنے کی ہے سننے کا میں نے پڑھا نہیں ہے اس لیے اس معاملے میں میں اپنے طور پر کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا پڑھا آپ کے سامنے جو میں نے سنایا پڑھ کر وہ یہی ہے کہ وہ خود پڑھے و اللہ علم جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ میرے رب کا کلام روحانی نورانی کیفیات لیے فضان لٹا رہا ہے ماشاء اللہ رمضان کی آمد میں آپ کے روزوں کی تحریک بیان کو مرحبہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ شاء اللہ قرآن پاک پڑھنے سننے کی بھی انشاءاللہ شاء سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بھی نیتیں ہیں صاحب مسرت کی دعا فرما دیجئے جی. اللہ تعالی ز اس سلسلے کے ذریعے ہم کو قرآن سیکھنے سمجھنے اور اس کا درد اللہ تعالی سے عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اللہ اور برکاتہ ہمارے سلسلے کو بھی کمو بیش ایک سال گیا پچھلے سال ماہ رمضان میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا میرے رب کا کلام اور پھر یہ سلسلہ ہم اس کو کنٹینیو چلاتے رہے مستقل اور اب دوبارہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے کتنا جلدی ود گزر جاتا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے بہت جلدی ود گزرتا ہے ہمیں احساس ہو نہیں رہا شاید کہ ہم کتنی جلدی کتنی تیزی کے ساتھ موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں یعنی ہمارا ہر سانس ہمیں موت کے قبر کے قریب کر رہا ہے موت کی ہماری منزل جب بھی آئے ہماری قبر کی منزل جب بھی آئے مگر ہم ہر گھڑی اسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں موت کی طرف قبر کی طرف موت کی طرف قبر کی طرف مگر ہائے افسوس ہماری غفلت نہیں جاتی ہم اگر پچھلے سال جن عادتوں میں بری عادتوں میں اگر مبتلا تھے تو یا تو وہ عادتیں باقی ہیں یا وہ نئی اور جمع ہو گئی ہیں یا پھر وہ عادتوں کو اور فروغ ملا ہے اور پختہ ہو گئی ہوتی ہیں اللہ کی پناہ اللہ کریم ہم سب کی غفلتوں کو دور کرے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ایک کاش کے ہم ایک ستھرے انداز میں ایک پیارے انداز میں سچی توبہ کے ساتھ ماہ رمضان کو صحت اور عافیت کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ پانے میں کامیاب ہو جائیں ابھی آج چھبیسویں جیسے کہ شب ہے تو ابھی تقریباً سب سے چار راتوں کا ابھی ہمارے پاس حصہ باقی ہے کوشش کریں کہ اپنے اندر ابھی سے ایک عادت بنائیں مسجد کا رخ کریں ورنہ ہوگا یہی کہ آدمی پہلے رمضان کو چلے جاتے ہیں اور پھر دو پانچ چھ رمضان گزرنے کے بعد پھر بچارے گھروں کو میں قید ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسا مت کیجیے گا ابھی سے رمضان اور مبارک کے استقبال کے لیے اپنے اندر نیکی اور تقوی پرہیزگاری پیدا کرنے کی کوشش کریں میں خاص طور پر میرے نوجوانوں کو ارض کروں گا کہ رمضان کی راتیں یہ عبادت کی راتیں ہیں نیکی کرنے کی راتیں ہیں اس رات ان راتوں کو فضولیات میں کھانے پینے میں ایسے ہی تفریح کے نام پر جو آپ کھاتے پیتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گلیوں میں نائٹ میچ کھیلتے ہیں آپ اور دیگر طرح کے کھیل تماشے گلیوں میں ہوتے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی گناہوں بری و فضول بھری مصروفیات اب آپ میں اپنی بناتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ ایک تعداد تراوی نہیں پڑتی نہیں پڑتے آپ تراوی ایک تعداد جو نہیں پڑتی جن جو, جو نہیں پڑتے میں ان کو کہہ رہا ہوں آپ سوچیے پورے ماہ, پورے سال میں ایک ماہ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بیس رکعت تراوی لازم کی ہیں کہ ہمیں پڑھنی چاہیے اور اس میں پورا قرآن ہمیں سننا چاہیے کیا ہمیں ہمارے رب کے لیے اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا کی خاطر اس ماہ رمضان میں پوری تراوی پڑھیں بس رقط جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور جا کر ہم اپنی تراوی پوری کریں وہیں پر قرآن سنیں اور پھر مسجد سے جب باہر نکلیں جہاں نکلیں تو پھر گناہوں میں مبتلا ہونے کے بجائے مدنی چینل پر آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں آ جائیں دیگر آشیقان رسول کے ساتھ اپنا وط گزاریں اور پھر گھر چلے جائیں سو جائیں مدنی چینل پر ود گزاریں تحجد کی نیت کریں سحری فجر جماعت کے ساتھ نماز اشراق چاش قرآن کی تلاوتی نیت کریں یعنی ایک ماہ ملا ہے اس ماہ میں پوری کوشش کریں کہ ہمارا اگلا پورا سال نیکیو پرہز گا تقبے کے ساتھ گزرے ایک تربیت بھی ہوتی ہے ایک موٹیویشن بھی ہے ماہ رمضان کے اندر پلیز میرے نوجوانوں اسپیشلی نوجوان اور بات وہ کہتے ہیں ریٹائرڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کوئی لوڈو کھیل رہا ہوتا ہے کوئی تاش کھیل ہوتا ہے کوئی کیا کھیل رہا ہوتا ہے رمضان کی راتیں اس کے لیے نہیں ہیں نہیں ہے اس میں اس کے لئے راتیں یہ عبادت کی راتیں ریاضت کی راتیں ماں باپ کی خدمت کریں ماں باپ کو راضی کریں اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفق عطا کریں نیت کریں نیت کریں, نیت کریں, نیت کریں. کہ ماہ رمضان عبادت کے ساتھ گزاریں گے اور مدنی چینل دیکھتے رہیں گناہوں بھرے پروگرام دیکھنے سے بالکل سچی پکی توبہ رکھیں ماہ رمضان یہ تفریح کے لیے نہیں آتا ماہ رمضان انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آتا ماہ رمضان کے جو ہم پر روز فرض کیے گئے ہیں یہ ہمیں تقویٰ دینے کے لیے آتے لاہن تب تاکہ متقی بنیں پرہیزگار بنے اللہ سے ڈرنے والے بنے اللہ تعالی کی رضا کے لیے گنا چھوڑنے والے بنے نہ کہ یہ رمضان مبارک ہمیں ہماری دیگر مطلب جو پورے پورے سال بعدوں کا جو گنا اور غفلتیں نہیں ہوتی وہ ماہ رمضان میں شروع ہو جاتی ہیں یہ کتنی بڑی زیادتی ہے ہماری ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں یہ ستو نانا کریں اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ کریم ان کو بھی توفیق عطا کرے جو ماہ رمضان میں اس قوم کو غلط راستے پہ لے کے چل پڑتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ خود بھی درست راستے پر رہے اور آقا کی پیاری امت کو بھی درست راستے پر رکھے وہ کام کریں جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے اس کام کی طرف آئیں جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے الحمد دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین جنت کی طرف لانے اور جنت کی طرف بلانے اور جنت کی طرف چلنے کا پیغام دیتی ہے یہ اس میں میں نہیں سمجھتا کسی کوئی کوئی مطلب دو رائے ہوگی ہم کسی ایسے مقابلے میں نہیں ہوتے ہمیں بس ایک درد ہے قرن ہے کہ ایک کاش کے کچھ وہ جائے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ماہ رمضان میں اچھے سے سلسلے دکھائیں نئے نئے سلسلے آپ کو لا کر دیں علم و عمل کے پیکر سلسلے ہوں جو جسے دیکھیں سمجھیں تو آپ کے آپ کی روحانیت میں اضافہ ہو الحمدللہ للہ دعا افطار خاص ہمارا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک سلسلہ جو مدنی چینل پہ دکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے سلسلے ہوتے ہیں علم و عمل جو ہمیں مہیا کرتے ہیں اور ہماری یہ ساری پروموشن جو ہے جو آپ کو میں ترغیب دلاتا ہوں اس میں کوئی ذاتی نفع نہیں الحمد میرا کوئی دعوت اسلامی کے مدنی چینل سے دعوت اسلامی سے کوئی گروپی کی آمدنی نہیں ہے میں کوئی مدنی چینل سے ایک پیسہ نہیں لیتا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مرشید کا کرم ہے مرشید کا فیض ہے مرشید کی تربیت ہے اللہ کی کروڑ و رحمت ہے یا جو آپ کو میں بت کہہ رہا ہوں نہ ہم کو ایڈورٹائزمنٹ لینی ہے صرف اور ایک بنیادی مقصد ہے کہ میرے نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیاری امت یہ گناہوں سے غفلت سے اور گناہوں برے تفریحات سے بچ کر اس ماہ رمضان کو بالخصوص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں گزارے اور اس کا فیضان پورا سال اور پوری عمر ہم پر جاری و ساری رہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد عمیر خان بات کر رہا ہوں جی فروخ آباد ضلع شیخو پورا نگران شعرا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میری عمر بائیس سال ہو چکی ہے میں قرآن مجید تو پڑھا ہوں قرآن مجید تک اب تک پڑھتا بھی رہا ہوں لیکن صحیح طرح پڑھتا ہوں یا نہیں یہ اب تک معلوم نہیں ہے لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں سیکھنا چاہتا ہوں تو جو اب تک میں نے پڑھا ہے قرآن مجید اللہ رسول بہتر جانتے ہیں صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا اس کے متعلق کیا ہوگا میرے شاعظ فرما دوں ہاں مین جب پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح پڑا ہے یا نہیں پڑا تو اس کے بارے میں حکم کیا بیان کیا جائے گا اس میں بہتر یہ ہے کہ کسی اچھے قاری صاحب سے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے کئی قاری صاحبان ہیں ان سے جا کر آپ اپنے قرآن کریم کی درستی کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر لیں چیک کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں تو وہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ اس معاملے میں آپ کی صفائی اور درست رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے ماشاءاللہ اللہ اس کا یہ ایک کام نہیں ہے جو آپ کو مدنی چینل دیکھنے کی جو میں دعوت دے رہا ہوں الحمد اسی پورے مہینے میں ہمارے مبلغین پوری کوشش کرتے ہیں یہ تحریک کا اور ایک دعوت اسلامی کا ایک میں آپ کو اندازہ کر رہا ہوں میں بھی اس تحریک سے وابستہ ایک اسلامی بھائی ہوں ایک تو جہاں مدنی چینل کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں اسلامی امت کے لیے وہیں پر الحمد ہمارے ہزاروں نے دنیا بھر میں لاکھوں مبلگین و مبلغات اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پوری کوشش کرتی ہیں مساجد آباد کرنے اور قرآن کریم کی تلاوت کو عام کرنے اور نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے ایک بہت بڑا نیٹورک ہے دعوت اسلامی کا یہ صرف ایک چینل نہیں ہے دعوت اسلامی ایک میڈیا کے پر کام نہیں ہے یہ تو ہمارا ایک ڈیپارٹمنٹ ہے یہ تو ہمارا شعبہ ہے مدنی چینل دعوت اسلامی ایک سو دو سے زیادہ شعبے ہیں ہمارے ڈیپارٹمنٹ ہے جس میں مدنی کام کر رہی ہے امت کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ دعوت اسلامی کے قریب آئے تاکہ ہم اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں اصلاح کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو سکیں آپ دعوت اسلامی کے ساتھ جسمانی طور پر ذہنی طور پر بھی شامل ہوں اور اللہ آپ کو توفیق دے تو دعوت اسلامی کے ساتھ مالی طور پر بھی تعاون کریں زارے کے اتنا بڑا نظام دعوت اسلامی کا جو اربوں روپیوں پر مقیط ہے جو اربوں روپے کے خراجات ہیں وہ آپ ہی ہمیں دیں گے اور آپ سے ہمیں لینے ہوتے ہیں ذقات کی صورت میں دیگر فنڈ کی صورت میں ڈونیشن کی صورت میں اور فطرے وغیرہ کی صورت میں پھر الحمدللہ دو مہینے کے بعد پھر جب بکرائی جاتی ہے تو اس میں ہم کھال وغیرہ جمع کرتے ہیں تو یوں کچھ نہ کچھ ہم کرتے رہتے سال بھر تاکہ یہ دین کا کام چلتا رہے اور دین کا کام یہ چندے سے چلتا ہی چلا آ رہا ہے چودہ سو سال سے عرصہ گزر چکا لوگ دیتے ہیں صحابہ کرام علیہ ماشاء ماشاءاللہ اپنے گھر کا ساز و سامان لا لا دیا کرتے تھے غزوات میں دیا کرتے تھے دیگر اوقات میں انہوں نے خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں تو یہ سلسلہ آج تک چلا، چلتا چلا رہا ہے آپ کے علاقے کی مسجد بھی بگے چندے کے نہیں بنتی اتنی بڑی تحریک بگے چندے کے کیسے چلے گی تو آپ بھی کوشش کیجئے اور جو میرے مبلگین مبلگات ہیں وہ سب مل کر الحمدللہ مدنیات کا جمع کرنے کی کوشش کریں سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کئی مقامات تو فرمایا اس زمن میں اس کے تحت بھی ہم قرآن کریم کا ایک کوئی ارشاد آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج جو اس کا بیان آپ سنیں گے آئیے پہلے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی اس آیت کریمہ کی تلاوت سنتے جو پارہ تین سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو بیاسی یعنی تیسرے پارے کی تھرڈ پارے کی آیت نمبر ٹو ایٹی ٹو کی تلاوت سنتے منو تد تم بین جت بينكم كَاتِبٌ بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبقى سبه شيئا فإن كان الذي عليه ففيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل Thank you. Amen. Um. طائره تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس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 اور اللہ سب کچھ جانتا ہے کیا جا بات ہے کتنا عظیم ارشاد ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا ماشاء اللہ اور یہ ایک بڑا طویل تو میں اس کو بہت طویل تو نہیں کہوں گا لیکن پھر بھی ایک طویل یہ بیان ہے اور اس میں تجارت و باہمی لین دین کے ایک بڑے خوبصورت اصول بیان کیے گئے ہیں کہ جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اس آیت میں تجارت و باہمی لین دین کا اہم اصول بیان کیا گیا ہے اور مجموعی طور پر آیت میں یہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس کی کچھ مدنی پھول آپ کو بیان کرتا ہوں بڑی آپ توجہ کے ساتھ سنیے دیکھیں تلاوت قرآن کریم بھی آپ نے سنی اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید ایک تعداد ہوگی جن کے لیے یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ شاید ان کے قانونے کئی ایسے پہلی بار سنا ہو کہ یہ کتنا عظیم بیان اور کتنا عظیم ارشاد ہے اور اس میں کس قدر پیارے اصول بیان کیے گئے لیکن تفسیر بہت ضروری ہوتی ہے قرآن کریم کی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں قرآن کریم کا محض ترجمے پر اکتفا نہ کریں ٹرانسلیشن پر اکتفا نہ کریں ڈیفینیٹلی اس کا اس کی تفسیر ضرور پڑھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس سے کیا مراد ہے پر مفسر پہنچاتے ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر جانتے ہیں اگر میں دوبارہ آپ کو سیرات و جینان ہدیتن مقت المدینہ سے حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور امید ہے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان سے پہلے پہلے اس تک ہماری دسویں جلد بھی آ جائے تو پورا قرآن مع تفسیر ہمارے پاس موجود ہوگا انشاءاللہ شاء آئیے اب اس کی کچھ وضاحت سنت سنتے ہیں پہلا مدنی پور جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو خواہ قرض کا لین دین یا خرید و فروخت کا رقم پہلے دی ہو اور مال بعد میں لینا ہے یا مال ادھار پر دے دیا اور رقم بعد میں وصول کرنی ہے یوں ہی دکان یا مکان کرائے پر لیتے ہوئے ایڈوانس یا کرایے کا معاملہ ہو اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے ٹھیک یہ حکم واجب نہیں لیکن اس پر عمل کرنا بہت سی تکالیف سے بچاتا ہے اب ہمارے زمانے میں تو اس کا جو اس حکم پر عمل کرنا انتہائی اہم ہو چکا ہے کیونکہ دوسرے کا مال دبا لینا معاہدوں سے مکر جانا اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں اثر رقم کے لازم ہونے سے انکار کرنا ہر طرف عام ہوتا چلا جا رہا ہے لہذا جو اپنی آفیت چاہتا ہے خیر چاہتا ہے اس، وہ اس حکم پر ضرور عمل کر لے ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب ہوگا اسی لیے آیت کے درمیان میں فرمایا اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک رکھنے میں اکتاؤ نہیں یہ کر لیا کریں دوسرا مدنی پھول معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے اب اب ترجمہ جو قرآن آپ نے سنا اس کو اب اپنے پیشے نظر رکھیے گا ٹھیک ہے اسی کے تحت اب ہمیں مدنی پھول مل رہے ہیں یعنی معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے یعنی کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ہیرا پھیری نہ کی جائے ان پر آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کر لیا جائے نمبر تین اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا یا نابینا وغیرہ تو دوسرے سے لکھوا لے اور جسے لکھنے کا کہا جائے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے یہ ترجمہ کنزولی ترجمہ قرآن کو اگر آپ غور سے سنیں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ مضمون وہاں مل جائے گا یعنی لک... لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں تو مفت کا ثواب کیوں چھوڑیے کتنی پیاری بات ہے اچھا اب چوتھا مادنی پھول لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا وہ لکھوائے ایک اور مدنے پھول لینڈ دین کا معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے تاکہ وقت ضرورت کام آئیں گواہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے گواہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے ایک اور مدنی پھول گزشتہ احکام قرض اور ادھار کے حوالے سے تھے اگر تو ہاتھ, ہاتھ کا معاملہ ہے یعنی رقم دی اور سودا لے لیا تو اس میں لکھنے کی حاجت نہیں جیسے عموماً دکان پر جا کر ہم رقم سے رقم دے کر کوئی چیز خرید لیتے ہیں وہاں لکھا نہیں جاتا ہاں اپنے حساب کتاب کے لیے بل وغیرہ بنا لینا مناسب ہے یوں ہی کوئی چیز وارنٹی پر ہوتی ہے تو بل بنوایا جاتا ہے کہ بعد میں اس کی اسی کی بنیاد پر وارنٹی استعمال ہوتی ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آیت کریمہ میں جو ارشاد ہوا کہ میں خرید و فروخت کرتے ہوئے گواہ بنا لینے کا حکم ہے یہ حکم مستحب ہے یہ جو گواہ بنانے کے جو حکم ہے یہ مستحب ہے اب گواہی کے جو احکام ہیں اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے کی جو بات چیت لین دین کا معاملہ تھا وہ آپ نے ابھی سنا یہاں آیت میں گواہ کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے اس کی مناسبت سے گواہی کے چند احکام اب غور سے سنیے گواہ کے لیے آزاد عقل عقل بالک اور مسلمان ہونا شرط ہے کفار کی گواہی سے کفار پر مقبول ہے تنہا عورتوں کی گواہی معتبر نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں خواہ وہ چار ہی کیوں نہ ہو مگر وہ معاملہ جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے جیسا کہ بچہ جننا اور عورتوں کے خاص معاملات ان میں ایک عورت کی گواہی بھی مقبول ہے تیسری اہم بات حدود ساس میں عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے اس کے سوا اور معاملات میں ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہے اب اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں آپ نے ترجمہ ایک بار پھر اسے اس کے مقام پر پڑھ لیجئے گا جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں اس سے معلوم ہوا کہ گواہی دینا فرض ہے لہذا جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کا چھپانا جائز نہیں یہ حکم حدود کے سوا اور معاملات میں ہے حدود میں گواہ کو بتانے اور چھپانے دونوں کا اختیار ہے بلکہ چھپانا افضل ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ علنہ سے مروی ہے حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم نے فرمایا جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا سبحان اللہ! یہ ابن ماجا کی حدیث تھی آگے بڑی پیاری وضاحت اور سنیے لیکن چوری کے معاملے میں مال لینے کی گواہی دینا واجب ہے تاکہ جس کا مال چوری کیا گیا ہے اس کا حق تلف نہ ہو البتہ گواہ اتنی احتیاط کا گواہ البتہ گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے اور گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص نے لیا ہے تو یہ بڑے پیارے پیارے مذنی پل چل رہے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت میں دوبارہ آپ کو ارض کرتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر یہ 282 282 ٹو دو تیسرے پارے میں ہے اسے ایک بار پھر اس مقام سے پڑھیے اور اس کے ترجمے کو پڑھیے اور جو تفسیر بیان کی جا رہی ہے اسے مزید وہاں غور کیجیے گا مفصیر شیر حکیم المت مفتی احمد یارکانی رحمت اللہ تعالی علیہ آیت مبارکہ سے حاصل ہونے والے جو فوائد بیان کر رہے ہیں آئیے اس کو بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں حلال کمائی حاصل کرنا اور مال کی حفاظت اور اس سے بربادی سے بچانا بہت ضروری ہے مال سے تقوی حاصل ہوتا ہے اسی لیے رب تا نے اس کا بہت سختی سے حکم دیا اور اس کے متعلق بہت آیتیں نازل فرمائی ایک امام فرماتے ہیں کہ قرآن کے اکثر احکام مختصر عبارتوں میں ہیں مگر حفاظت مال کی آیت سب سے بڑی آیت ہے کتنی خوبصورت بات ہے اور اسلام کا کتنا پیارا حسن ہے اس کے اندر اب مثال کے طور پر جیسے لکھا گیا فخ وہ فک لو پھر فرمایا و یق و نکم کاتب اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کو لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے پھر فرمایا اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے پھر فرمایا فل یکت ضرور لکھ دے تو خیال کریں کہ ایک حکم چار بار یہاں ارشاد دیا جا رہا ہے پھر فرمایا اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے ول اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے پھر فرمایا ول یت اللہ رب بہ لکھوانے والا املا لکھوانے والا رب سے ڈرے پھر فرمایا حق میں کم نہ کرے پھر فرمایا قرض لکھنے میں کوتاہی نہ کرے پھر فرمایا کہ یہ بڑے انصاف کی بات ہے اب آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے پیارے خوبصورت انداز سے مال کے تحفظ کے حوالے سے اور اس کے ذمن میں جو کچھ مدنی پھول بیان ہوئے کتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالی نے اسی مال میں تمہاری بکار رکھی ہے مفتی صاحب لکھتے ہیں غرض یہ کہ جہاں زکوٰۃ دے کر مال کم کرایا اور سود کی ممانت سے حرام کمائی سے بچایا وہاں حلال مال حاصل کرنے اور اس کی حفاظت کا سخت حکم بھی دیا ہے کاش موجودہ مسلمان ان تاکیدوں پر غور کریں اور اپنے پاک مال تماشا بازی شیطانی رسو میں خرچ نہ کریں فرماتے مبارک ہے وہ مال جو حلال راستے سے آئے حلال راستے میں خرچ ہو جائے اور صحیح طریقے سے خرچ ہو رب طاللہ نے مال خرچ کرنے کے بہت قائدے مقرر فرمائیے وہ بہت مقرر فرما دیئے زیادہ خرچ کرنے والوں کے متعلق فرمایا کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو کلو وشربو ولا تو شریفو کھاؤ پیو فضول نہ اڑاؤ اسراف کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور بیجا خرچ کرنے والوں کو فرمایا کہ المبذرین یعنی ناجائز مقام پر خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان رب طاللہ کا نا فرمان ہے تو یہ کئی فوائد مفتی احمد یا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان کیے مزید کچھ اور سنتے ہیں بہتر یہ کہ کاتب آقین کے درمیان بیٹھے تاکہ دونوں کی بات یعنی جو دونوں کے درمیان جو تے ہو رہا ہے عقد ہو رہا ہے ان کے درمیان بیٹھے تاکہ دونوں کی بات باخوبی بن سکے یہ روح البیان کے حوالے سے نہ بلکہ ایک کی غیر موجودگی میں دستاویز ہرگز نہ لکھے یہ بھی روح البیاں کے حوالے سے موجود ہے بہتر یہ ہے کہ کاتب لکھنے والا مسائل شریا جاننے والا اور متقی پرہیزگار ہو کبیر نے فرمایا کہ کاتب یعنی لکھنے والا فکری ہونا چاہیے نمبر چار ضروری یہ ہے کہ دستاویز ڈاکیومینٹ کی عبارت نہایت صاف اور واضح ہو ٹپیکل نہ ہو واضح ہو آسان ہو صاف ہو جس میں آئندہ جھگڑا نہ ہو سکے بعض لوگ صد کو چند اور چند کو صد بنا لیتے ہیں اگر سو لکھنا ہے تو حروف میں لکھے اور یوں لکھے کہ سو روپیہ جس کا نس پچاس روپیہ ہوتا ہے یعنی یہ وہ خوبصورت بازے کی کہ مطلب یہ کہ وہ صد سو تو صد کو چند بنا دیا تو اتنی واضح ہو کہ فرماتے کہ اگر سو لکھنا ہے تو حروف میں لکھے یعنی سو آگے لکھ دیں ون ڈبل اور یوں لکھے کہ سو روپیہ جس کا نصف پچاس روپیہ ہوتا ہے ارے اس میں کتنی زبردست تاخید ہے لوگوں کا مال ضائع نہیں ہونا چاہیے کسی کا حق تلف نہیں ہونا چاہیے اچھا ہر جھگڑے والا معاملہ لکھ لینا بہتر ہے دین ہو یا نقد لہذا زمین وغیرہ کی بیع لکھنا چاہیے اگرچہ نقد خریدی ہو بلکہ رجسٹری بھی کرا دینی چاہیے یہ تفسیر نعیمی پارہ تین سورہ بقرہ جو آئے نمبر دو سو بیاسی اور دیگر جو بیان ہوئی اس کے تحت الحمد کچھ مدنی پھول میں نے آپ کو بیان کیے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو زبردست معلومات ملی ہوگی اس میں بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے مجھے ایک مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کوئی ایسا مجھے بھی موقع ملا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا مجھے معاہدہ کرنا تھا اگریمنٹ تھا میرا میرا ذاتی پرسنل واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بیان کر رہا ہوں تو اب چونکہ الحمد للہ کی شروع سے مدنی سوچ ہمیں ملی ہوئی ہے کہ مفتی اور عالم کے ساتھ معاملہ کریں ٹھیک ہے تو میں اور جن کے ساتھ مجھے اگریمنٹ کرنا تھا معاہدہ تھا ہمارا ہم دونوں مفتی محمد فاروق اتاری مد رحمت اللہ تعالیٰ لے کے گھر حاضر ہوئے تھے اور ہم دونوں بیٹھے تھے تو ہم نے لکھنا شروع کیا تو ہماری آپس کی گفتگو کو انہوں نے تھوڑا سا دیکھا تو فرمایا کہ دیکھیے آپ دونوں ایک دوسرے ہم چاہے جب دو بیٹھتے ہیں آپ بھی کبھی آپس میں بیٹھتے ہوں گے معاہدہ کرتے ہوں گے تو کہتے ہیں نہیں نہیں یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہاں ہم بہت زیادہ اپنایت والا ماحول رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم پی رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات وہاں بتائی تھی جو میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھیے جب معاہدہ کریں نا تو غیر ہو جائیے اپنا رہے گی اور اتنا کا ماحول نہ بنائیے کہ جب معاہدہ ہونے کے بعد پھر ایسا پچھتانا پڑے کہ پھر یہ اپنا غیریت میں بدل جائے پھر غیر ہو جائیں مجھے تو بہت مزہ آیا اس مدنی پول میں اس میں کوئی نفرت یا دشمنی نہیں ہے نہیں بالکل ایک اصولی بات کرنی ہے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کہ نہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں ابھی تو معاہدہ ہو رہا ہے ابھی تو اگریمنٹ ہو رہا ہے مکان ہے یا زمین ہے یا کوئی اور لین دین ہے قرض کا معاملہ ہے وغیرہ تو اس میں بہت واضح اور بڑی خوبصورت بات ہو اور لکھ کر دے دینا چاہیے بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے لکھ کر نہیں دیتے ارے بھائی لکھ کر دے دیں آپ کا کیا چلا جائے گا بھائی لکھا لکھوا لے بھائی لکھ کر دے دینا یار کیا عرض کیا ہے آپ کو ایک چیز جب دینی ہے اور ایک چیز آپ نے جب طے کر لی ہے اور ہم دونوں کے درمیان لکھ لو لکھ کر دستخط لے لیتے ہیں کسی لکھنے والے کو بٹھا لیتے ہیں گواہ کو بٹھا لیتے ہیں مگر ایک تعداد ہے جو اس سے اوائڈ کرتی ہے اللہ نہ کرے کوئی دل میں کوئی چور ہے میل ہے کیا ہے آپ کے تو ایسا نہ کریں اور بالکل لکھت پڑھ جس کو ہم بولتے ہیں ان رائٹنگ اس کو کہتے ہیں ان رائٹنگ چیز ہونی چاہیے پھر اس کو اچھا دوسرا ایک میں یہ عرض کروں جب لکھوا لیں تو دونوں بیٹھ کر تسلی کے ساتھ پڑھے پڑھ لیں بھائی آپ بھی پڑھ لیجیے آپ بھی پڑھ لیجیے پڑھ لیا. اللہ کرے کہ یہ جو بات بیان ہوئی ہے اس میں مفتی کوئی عالم علم کا عالم معاملات کو سمجھتا ہو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں کیونکہ عموماً ہم میچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوچی لکھ تو لیتے ہیں لیکن جب وہ شریعت اور اسلام کی تعلیمات پر جب اس تحریر کو دیکھتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں غیر, غیر شرعی ہوتی ہیں ہم کہیں گے جناب ہم نے جو کچھ لکھا باہمی رضامندی سے لکھا غیر غلط کیا. تو بھائی جان جوا بھی تو باہمی رضامندی سے کھیلا جاتا ہے جوا تھوڑی جائز ہو جائے گا اب جوا کھیلتے ہیں تو رضامندی سے تو کھیلتا ہے بھائی تیرے اتنے میرے اتنے شرطیں بھی تو رضامندی سے لگتی ہیں تو کیا یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی تو ہر چیز جو رضامندی سے ہو وہ جائز ہو جائے گا ناجائز تعلقات رضام مندی سے قائم کریں گے تو کیا ماضا اللہ وہ جائز ہو جائیں گے تو یہ رضامندی ہونا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم دونوں وہ عبارت جو آپ نے لکھی ہے کیونکہ شریعت تو آگے کے بھی معاملات کو آپ کے واضح کر رہی ہے نا کہ ابھی باز وقت ہوتا, ہوتا تھا ابھی تو چلو چل رہا ہوتا ہے لیکن شریعت ہم شریعت کے کام بڑے خوبصورت ہے کہ بھائی آگے یہ تنازع ہو جائے گا پھر لڑائی ہو جائے گی پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چلو آپ میں میرے بھی انڈرسٹینڈنگ ہے ضروری ہماری اولاد میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو لکھ لیں لکھنے کے بعد دونوں پڑھیں پڑھنے کے بعد غور کریں اور اسے ایک مفتی اسلام پر پیش کر دیں الحمدللہ میری میں نے اپنی طبیعت جیسا آپ کو باقی ہو اس کے علاوہ بھی بات چیزیں میں نے خریدی ہیں اور ایک باقاعدہ معاہدے کے تحت خریدنے کا جب مجھے موقع ملا ہے تو اللہ میرے مفتی دعوت اسلامی پر کروڑ رحمت نازل فرمائے غری کے رحمت فرما ان سے ایسا تعلق تھا ایسی دوستی تھی ان سے ایک ایسا رشتہ قائم ہو گیا تھا کہ انہیں اپنے ساتھ رکھ لیتا تھا اور وہ میری گفتگو سنا کرتے تھے وہ بالکل کو سمجھا دیتا تھا عرض کر دیتا تھا کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں آپ دیکھ لیجیے گا جہاں بھی آپ کو لگے نا کہ یہ خلاف شرح میری گفتگو ڈسکشن ہے برائے کرم مجھے وہیں روک دیجیے گا سمجھا دیجیے گا یا پھر اپنے نکل جائیں گے وہاں سے تو یہ چند ایک دفعہ یہ ہوا اور مجھے ان کے وجود سے جتنے فوائد حاصل ہوئے وہ میں خود جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ان جیسوں کے اللہ تعالیٰ امت میں کفرت فرمائے تو ماشاءاللہ ملتے ہیں ایسے اسلامی بھائی تو ایسے سے دوستی رکھیں ایسے تعلقات رکھیں یعنی دوستی سے برا سے تعلقات رکھیں نبھا کر رکھیں جس طرح ڈاکٹر سے آپ نے تعلقات رکھے ہوتے تو طرح کسی مفتی اور صحیح عالین سے اہل سدرت کے ہوں ان سے تعلقات خوبصورت رکھیں یہ بڑے کام آتے ہیں اور یہی صحیح مائنڈوں میں کام آتے ہیں تو میں نے اپنے دو, دو واقعات آپ کو بیان کیے ہیں تو لکھ کر رکھ دیں اسی طرح والدین کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز بھائی بہنوں ان کے بیٹوں بیٹیوں میں ہے وہ لکھ لیں اور شریعت پر پیش کر دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر ہو جائے گا میری ماں کا انتقال ہوا میری ماں کی وراثت کے بھی معاملہ الحمدللہ میں نے لکھوا لیا تھا لکھوا کر باقاعدہ والد صاحب کو دیا تھا کہ یہ ہے تقسیم الحمد تو یوں مطلب تقسیم تھی جو میرے حصے میں تھا مجھے جہاں دینا تھا ان کو بھی مجھے مہیا کرنا مجھے میری والدہ کا جب انتقال ہوا تھا میری نانی حیات تھی جو میری ماں کا انتقال تو میری نانی حیات تھی نانی کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو یوں پھر وراثت کے کافی احکام بنتے ہیں خیر تمہیں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ اس سے بہت فوائد ہوتے ہیں لکھی ہوئی چیز سامنے آ جاتی ہے اللہ کریم ہم سب کو شریعت مطالعہ کے ان اہم ترین اور قیمتی اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے یعنی بہت پیارے پیارے مدنی پھول آپ تک بڑھائے سرات جنان کے حوالے سے بھی تفسیر نعیمی کے حوالے سے بھی اسے ایک بار پھر دیکھا جائے تفسیر نعیمی کی تیسری جیل کے اندر انشاءاللہ شاء آپ کو مزید اس میں اس کو ایک بار پھر پڑھنے کا موقع ملے گا سرات جنان کی پہلی جیل آپ لے لیں ان میں پہلے سے لے کر تیسرے پارے تک کا جو بیان ہوتا ہے تو ان کو وہاں بھی اس کی مزید سیکھنے سمجھنے کے لیے آپ کو گھور کرنے اور پڑھنے کا موقع مل جائے گا اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے ان پیارے اور میٹھے میٹھے اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے یقین مانی یہ وہ اصول ہیں جو آپ کے درمیان لڑائی نہیں ہونے دیں گے جھگڑا نہیں ہونے دیں گے بالکل آپ بہت پیسفل رہیں گے مطمئن رہیں گے تو اب, اب بھی اگر آپ نے کوئی ایسے کام کیے ہوئے ہیں جس کی کوئی لکھت پرت نہیں ہے اگریمنٹ نہیں ہے کانٹریکٹ نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے دستاویز نہیں ہے ان رائٹنگ نہیں ہے تو ان احکامات کو ان اصولوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق عمل کر لیجئے اور آپ اگر ایک سے کوئی رابطہ کریں تو وہ بھی جیسے مثال پر دونوں سن رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اور آپ کانٹیکٹ کر لیجئے کہ وہ یار ابھی آپ نے سنا ہاں یار اپنے لکھ لیتے ہیں چلو یار لیتے ہیں یار بات تو بڑی یہ ہے قرآن کی اور حدیث کے بڑے پیارے پیارے بیان اور فک کے بڑے پیارے پیارے حکام بیان ہوئے اپنے اس کو لکھ لیتے ہیں لکھ لیں میں کہتا ہوں رات ختم ہونے سے پہلے لکھ لیں اور کوئی سی صورت پیدا کر لیں اگلا لمبے کا پتہ نہیں ہوتا بعد وقت انسان دنیا سے چلا جاتا ہے آپس کی گفتگو ہوتی ہے کس کو پتہ آپ کے آپ, آپ کے اس کے درمیان کیا طے ہوا تھا پھر جھگڑے اور لڑائی ہوں گی بھائی بھائی لڑتے ہیں پھر بہنیں لڑتی ہیں خاندان والے لڑتے ہیں رشتے دار لڑتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ بات جو آپ لکھ کر دے رہے ہیں جو چیز آپ نے تقسیم کی ہے کیا اس کی بھی شریعت میں آپ کو اجازت دی ہے یا نہیں دی جو کانٹریک کر رہے ہیں جو معاہدہ طے کر رہے ہیں اس میں جو کنڈیشن لکھ رہے ہیں جو شرائط لکھ رہے ہیں جو اصول لکھ رہے ہیں آپ اپنے کیا اس کو شریعت اندوز کرتی ہے اسلام و دین اس کو پاس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ آپ کو مجھے اس کا علم نہیں ہوتا لہٰذا جو بھی تحریر کریں اس تحریر کو جیسے کہ عموماً ہمارے کورٹ کے اندر یا اسی طرح کوئی اٹیچ کروایا جاتا ہے جب آپ اٹیچ کروانے کے لیے جاتے ہیں کہ اور اس کو ویریفائی کروانے کے لیے جاتے ہیں کہ یہ قانونی دستاویز ہو جائے کہ یہ اس کو مطلب کہ کوئی, کوئی آبجیکشن نہ ہو سکے تو جہاں آپ نے ایک کورٹ کے اور ایک حکومتی اور قانونی راستے اختیار کر کر اپنی دستاویز کو آپ نے انڈوز کروایا ہے اور اس سے مطلب کہ آپ نے ایک ایبل پیپر بنا دیا ہے تو آخر کیا بات ہے کہ آپ اسی ایک پیپر کے اوپر کسی مفتی کی اسٹمپ نہیں لگاتے کہ مفتی اہل سنت کی اسٹینڈ لگ جائے وہ انڈوز کر دے گا آپ نے جو کچھ لکھا ہے یہ شریعت و دین کے مطابق ہے اور اسلام و دین آپ کے اس لکھے ہوئے کو انڈوز کرتا ہے کہ آپ نے خلاف اشارہ کام نہ لکھا ہے نہ کیا ہے اس میں ہم کو کیوں تکلیف ہے وہ ہم کیوں نہیں کرتے بلکہ ہمارے ہیں تو دار الفتہ کے اندر کون سے پیسے دینے پڑتے ہیں؟ وہاں تو اٹیچمنٹ کرانے کے لیے جاؤ تو پیسے بھی دینے پڑتے ہیں بعدوں کا ماض اللہ سیدھے کام میں بھی رشوتیں دینی پڑتی ہیں اتنے تو عجیب و غریب قسم کے وہاں پر طبقہ بیٹھا ہوتا ہے رشوت خور قسم کا عجیب قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کتوں کو جب تک ہڈی نہ تو یہ کام نہیں کرتے ایسے رشوت خور بی جائے سیدھے کام میں رشوتیں مانگتے نہ دو تو فائل دبا کر بیٹھ جاتے ہیں اور غریبوں کا اور خون چوستے ہیں غریب ہو یا امیر ہو ظلم کی ہو نا جائے با با کیوں نہ چاہے کسی کو ببھائی کیوں رشوت دے کسی کو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اسلام و دین و شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کوس چلا دیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ یار نگران شورا میں ڈویژن ڈنڈو محمد خان سے دل کر نین اختاری کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے الحمدللہ اللہ یہ سلسلہ دیکھنے سے معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور آپ کے عرض ہے کہ ہمارے لیے مفرت کی دعا کریں اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بھی ہو سکے تو ہماری طرف سے ارض کیجیے گا کہ باپا ہمارے لیے مفرت کی دعا کریں جزاک اللہ بہت بہت شکریہ افزائی کرنے کا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبارکاتہ نگرانی شورہ جو ہے میرے رب کلام سلسلے میں بہت اچھے متنی فول دے رہے ہیں لیکن میرا نگران شعرا سے سوال یہ ہے کہ پہلے نگران شعرا یہ ہمیں بتا دیجیے گا کہ کئی امام ہم نے دیکھے ہیں کہ نماز کی حالت میں قرآن کریم کو غلط پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم لوگ کیا کریں کہ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو امام ہیں یہ غلط یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے دیکھیں بہتر طریقہ اختیار کریں نرم طریقہ اختیار کریں اگر واقعی لگتا ہے کہ امام صاحب کی کہیں کہ رات میں کوئی کمزوری ہے تو کوئی اچھے انداز سے لکھ کر کو تحریری امام صاحب تک پہنچوا بھلے سامنے نہ آئے ہو سکتا کہ امام صاحب کی توجہ نہ ہو اور آپ کی توجہ دلانے سے توجہ چلی جائے ہر امام زدی بھی نہیں ہوتا بحث کرنے والے بھی نہیں ہوتے اچھے امام بھی ہوتے ہیں بعض کا توجہ نہیں ہوتی زبان پر کوئی سے حروف چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اچھے انداز سے اصلاح کریں تو ہو سکتا ہے اصلاح ہو جائے سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے وزر کے ان ذکر تنفیل اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سگی عطار غلام یاسین عطاری ہند گجرات خواجان کابینہ سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ سحان اللہ نگرانی شعرہ کا سلسلہ میرے ربقہ کلام بہت بہت ہی پیارا ہے اللہ تعالیٰ نگران شعرا کو نظر بد سے محفوظ فرمائے نگانہ شراء سے عرض ہے کہ اللہ کے کرم سے میں نے اپنے گھر کے اندر جو ہے مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کیا ہے آپ سے استقامت کی دعا فرمائیں اور اللہ عرض اللہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر مخارج کے قرآن پاک کی تلاوت کرے تو کیا آیا وہ اس کو ثواب ملے گا یا نہیں برائے کرم رہنما فرما دیں اور میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے ایمان و عافیت کی دعا فرما دیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو مبارک ہو مدرسۃ مدینہ بالگان آپ کے گھر میں کھلا اللہ استقامت بھی دے برکت بھی دے اللہ آپ کی اور آپ کے والدین کا سب کی بے حصا بھی فرما دے دیکھیے قرآن کریم جس طرح نازل ہوا اگر اسی طرح پڑھیں گے تو ثواب ملے گا قرآن کریم کو درست پڑھیں گے نہیں تو پھر ثواب نہیں ملے گا اس لیے اس کو درست پڑھنے کی ہی کوشش کرنی ہے درست ہی پڑھنا ہے تاکہ ثواب بھی ملے اور فوائد بھی حاصل ہوں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پرہمی خان سے میں عرض کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ نزول نزور قرآن کا مہینہ بھی آنے والا ہے قرآن مجید فرقان حمید اللہ از وجل کا کلام ہے ایک تو مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو قرآن پڑھتی نہیں ہے اور کچھ ایسے بھی جو پڑھتے ہیں ان کے مخارج صحیح نہیں ہے قرآن درست نہیں پڑھتے کو ایسے مدنی پھول عطا فرما دیں کہ قرآن صحیح پڑھنا بھی نصیب ہو جائے اور قرآن کی تلاوت کا ذوق بھی نصیب ہو جائے وعلیکم السلام و, و, و, و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عاشق رسول کی صحبت میں رہے مدرسۃ المدینہ بالغان میں صبح ہو یا شام ہو شرکت کریں داود اسلامی کے مدنی ماحول سے صحیح معنی وابستہ ہو جائے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی سعادت ملتی رہے گی اور درست پڑھنے کی سادت ملتی رہے گی ان اللہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگران شکر جی بارگاہ میں آج سے ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ میرے رب کا سلام ہے اللہ آپ کی عمر میں علم میں برکت فرمائے آپ کے سب کے ہماری بے حسا مخصرت فرمائے امین یا رب العالمین امین ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ اسلفائی فرمانے کا جی اور کچھ آئیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیض الرحمان اتاری ہند کولکاتہ سے سلسلہ میرے رب کے کلام میں نگرانے شورہ سے ارج ہے کہ کوئی ایسی قرآن دعا بتائے جو تکلیف جس سے پریشانیاں دور ہو جائیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات خاص وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ خاص کوئی ایسی آیت کریمہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب کوئی پریشانیاں اور تکالیف یا اس طرح کی مصیبت آئیں تو قرآن کریم کو کھول کر صحیح طور پر پڑھیں ترجمہ کنز ایمان کے ساتھ پڑھنے کا میرا اپنا ذاتی تجربہ و مشاہدہ ہے کہ قرآن کریم کھول کر اس کا ترجمہ ترجمہ کنز اور خزانہ عرفان اس کا میرا تجربہ ہے اس کو میں پڑھتا ہوں الحمد رب العالمین میرے رب کی رحمت سے پریشانیاں جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں راحت ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے ابھی کر کے دیکھیے پمپ والا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک نہ پڑا وہ پچھلی لائے یا پڑھ سکتا ہے پڑھ تو سکتا ہے ان شاء وہ بھی درست پڑے گا تو ثواب تو ملے گا قرآن کریم کو اچھی نیت سے چھوئے گا تو سواب ملے گا باوجود چھونا چاہیے لیکن غیر وہ قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب نہیں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر درست پڑھ رہا ہے تو اس کا بھی اس کو ثواب تو ملے گا اور یوں قرآن کریم کو دیکھنے کا یوں ثواب اس طرح جو ملے گا جو, جو کر رہا ہے عمل صحیح طور پر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم درست پڑھنے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد